اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله رحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي بركعي مع الراكعين آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیالیس سے کیا جا رہا ہے اس سے قبل دو, دو درس جو ہیں وہ جامع مسجد طوابین میں اعتکاف کی مجبوری کی وجہ سے ہو چکے آج سے ان اللہ دوبارہ یہاں مدنی مسجد میں درس کا آغاز کیا جا رہا, رہا ہے اللہ پاک ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق کا طا فرمائے عمران میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اصل میں تو نصارہ یعنی عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید ہے جیسے صورت البقرہ میں جو غالب مضمون تھا وہ یہود کے غلط عقائد اور اعمال کی تردید تھا تو اسی طریقے سے آل امران میں جو غالب مضمون ہے وہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے غلط نظریات کی تردید ہے اس سلسلے میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ذکریہ علیہ السلاط اسلام کے ہاں جو بچے کی ولادت ہوئی یعنی حضرت یحییٰ کی تو وہ بھی خلاف عادت اس لیے کہ حضرت ذکری علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال اور ان کی اہلیہ کی عمر تقریباً 90 سال اور یہ عمر بچے کی ولادت کی نہیں ہوتی لیکن جب حضرت ذکری علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور پوچھا اے مریم یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے جواب دیا ان اللہ عرضوں کو نئی بغیر حساب بے شک اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بغیر موسم کے بغیر احسان کے اور بغیر شمار کے حضرت ذکری علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اللہ سے دعا کر ڈالی رب حبلی ملد ان کا ذریع ان سمی ادعا میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے اگر مریم کو بے موسم کے تو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے وقت کی عمر میں تو اولاد بھی دے سکتا ہے چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تو حضرت ذکری علیہ السلام کے ہاں جو بیٹے کی ولادت ہوئی تو یہ بھی خلاف عادت اور حضرت مریم سے حیرت عیسی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تو یہ بھی بالکل خلاف عادت اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام تو یہ ان دونوں واقعوں میں مناسبت ہو گئی کہ پہلے تذکرہ کیا حضرت ذکری علیہ السلام کا اور پھر حیرت مریم اور حضرت اس السلام کا اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم جب ملائکہ نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفیی بے شک اللہ نے تجھے برگزیدہ کر دیا تیرا انتخاب کر لیا بطہارا کی اور تجھے پاک کر دیا مصطفی کی اعلی نساء العالمین اور تجھے منتخب کر لیا جہانوں کی عورتوں پر فرشتے نے आकर کہا حض مریم علیہ السلام سے کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا کس کے لیے اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی کے ظہور کے لیے چنانچہ چونکہ حیرت مریم علیہ السلام سے اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی نے ظاہر ہونا تھا اس لیے اللہ نے حضرت مریم کی تربیت بھی خاص طریقے سے کی تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے تو اللہ نے فرمایا کہ اے مریم فرشتے نے آ کر کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا دو دفعہ فرمایا اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا دوبارہ کہا بستفا کی اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا علماء کہتے ہیں پہلے انتخاب کا تعلق بچپن کے ساتھ ہے کہ حیرت مریم جو پیدا ہوئی تو وہ دعاؤں سے حیرت مریم کی والدہ نے جیسے پیچھے گزر چکا نظرمانی تھی انی نظر تلکا معافی بپنی محرن فتح بننی ان کا انت سمی الم امر رب میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نظر مانتی ہوں کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ تیرے دین اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا تو مجھ سے اس کو قبول کر لے یہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی تو ولادت ہی ہے مریم کی دو آ کے نتیجہ میں اور پھر انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا حالانکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے قبول کیے جاتے تھے لڑکیاں قبول نہیں کی جاتی تھیں تو یہ بھی عام معمول سے ہٹ کر ایک بات تھی اور پھر تیسری بات یہ کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے تو یہ تو وہ واقعات ہیں جو بلوغ سے پہلے پیش آئے بالغ ہونے کے بعد جو عجیب واقع پیش آیا وہ یہ کہ بغیر کسی مرد کے ساتھ ملنے کے اللہ نے ان کے وطن سے حیرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اس لیے اللہ نے دو دفعہ ذکر کیا اے مریم اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا بلوغ سے پہلے بھی تیرا انتخاب کیا تجھے ایسی خصوصیات عطا کی جو عام عورتوں کو حاصل نہیں ہوتی اور بلوک کے بعد بھی تیرا انتخاب کیا کہ ایک عظیم الشان واقعہ تجھ سے ظاہر ہوا جو کہ عام عورتوں سے ظاہر نہیں ہوتا تو دو دفعہ انتخاب کا ذکر کیا اور درمیان میں فرمایا متحرہ کی اللہ نے تجھے پاک کیا برے اخلاق سے پاک کیا بلکہ بعض حضرات نے لکھ دیا کہ حیض و نفاذ سے بھی ان کو پاک کیا تو اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور تجھے منتخب کر لیا علا نساء العالمین جہانوں کی عورتوں پر جہانوں کی عورتوں سے مراد اپنے زمانے کے جہان ہیں کہ اے مریم تیرے زمانے کے جتنے جہان ہیں اور تیرے زمانے کے جتنے انسان ہیں اور جتنی عورتیں ہیں ان پر میں نے تجھے ایک اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے لہذا یا مریم اوکنوتی ربی کی وسدی وی مرا اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ دیکھا جائے تو پہلی آیت کریمہ میں جو آپ نے سنی یہود کی تردید تھی جو مآز اللہ تہ مریم علیہ اسلام پر مختلف تہمتیں لگاتے تھے یہاں تک کہ یہود نے حیث مریم کا ذکر ایک فاخشہ عورت کے طور پر کیا اور قرآن کہتے ہے نہیں ان کا کردار صاف تھا اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا ایک عظیم کام کے لیے اور اللہ نے انہیں ہر قسم کی برائی سے پاک کیا تھا تو یہود کا رد کیا اور اس دوسری ایٹکریما میں عیسائیوں کا رد کہ یہ بھی بتا دیا کہ مریم کوئی دیوی نہیں تھی جس کی پرستش کی جاتی وہ اللہ کی فرما بردار بندی تھی اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ اے مریم تو میری اطاعت کر اور میرے سامنے سجدہ کر اور میرے سامنے رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی سن دیئے کہ قرآن کریم میں جہاں نماز کے اجزاء کا ذکر ہے صرف رکو کا ذکر صرف سجدے کا ذکر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب استغراق اور مداومت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ یہ عبادت کریں تو سجدہ کریں اور رکو کریں رکو کرنے والوں کے ساتھ من امبا الغی نوحیہ ہیلیک اب اللہ متوجہ ہوتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وہی کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں جس وقت یہ واقعات پیش آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے اور ان واقعات کے آپ اینی شاہد نہیں ہے اور اس کے علاوہ تو اور انجیل میں یہ واقعات اس صحت کے ساتھ منقول نہیں جس صحت کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں یہ واقعات وکر فرمائے تو فرمائے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کے پیش آنے کے وقت موجود نہ ہونا اور پھر تورات اور انجیل میں ان واقعات کا اس طریقے سے مذکور نہ ہونا اور پھر آپ کا ان واقعات کو صحت اور صداقت کے ساتھ بیان کرنا یہ آپ کی نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے میں نے عرض کیا کہ یہود نے تو معاذ اللہ حیت مریم کا ذکر ایک غلط عورت کے طور پر کیا خود انجیل میں بھی جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں بھی حیث مریم کا ذکر ایک عام عورت کے طور پر ہے بلکہ یہ بھی انجیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح علی السلاۃ السلام اپنی والدہ کا حقیقی احترام نہیں کرتے تھے حید مریم کا صحیح مقام قرآن نے بیان کیا فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وہی کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں مما کن تل از اکلا مہم ام یق مریم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا بات یہ ہے کہ مریم کے والد حضرت عمران ہیکل سلیمانی کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی مذہبی لوگ تھے اس میں خادم بھی ہو سکتے ہیں اس میں امام بھی ہو سکتے ہیں جتنے بھی تھے ان سب کے سردار تھے حضرت عمران جس کی وجہ سے سب لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میں مریم کی کفالت کروں میں مریم کی پرورش کروں اپنے سردار کی بیٹی کی حفاظت میں کروں ہر ایک کی خواہش تھی یہ خواہش اور یہ اسرار اور تکرار اتنا بڑا کہ کرا اندازی تک نوبت پہنچ گئے کہنے کہ لگے چلو کرا اندازی کر لیتے ہیں جس کا نام نکل آیا وہی کفالت کرے گا مریم کی چنانچہ انہوں نے کرا اندازی کی ڈبلو اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے قلم ڈالے دریائے اردن میں یہ ان کا پرانا طریقہ تھا جب پورا اندازی کرتے تو قلم اور تیر ڈالتے تھے دریائے اردن میں جس کا حق نکلنا ہوتا اس کا قلم یا تو ٹھہر جاتا یا پانی کے بہاؤ کے مخالف رخ بہنے لگتا اور دوسروں کے قلم اور تیر وہ موافق رخ میں بہ کر چلے جاتے تو جس کا قلم رک جاتا یا جس کا تیر رک جاتا یا پانی کے مخالف رخ پر بہنے لگتا تو یہ سمجھ جاتا کہ اس کا حق نکل آیا ہے یہ قرے کا طریقہ تھا کہا جاتا ہے کہ یہی طریقہ اختیار کیا حیرت مریم کی کفالت کے حق حاصل کرنے کے سلسلے میں لیکن قرآن نے کر کی کوئی خاص صورت ذکر نہیں فرمائی ہاں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے قرآا کیا انہیں اپنے قلم ڈالے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم میں سے کون زیادہ حقدار ہے مریم کی کفالت کا اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں یہ جو قرآن اندازی ہے ہماری شریعت میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے مثلاً ایک روایت حیرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو الا ان مافن اب یادو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ازان میں اور پہلی صف میں کتنی فضیلت ہے تو پھر لوگوں کا اتنا ہجوم ہوگا اذان دینے کے لیے اور پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کہ ان کے درمیان قرا اندازی کرنی پڑے گی کہ کسے پہلی صف میں جگہ دی جائے اور کسے ازان کا حق دیا جائے تو یہ قرآن اندازی کا ثبوت ملا اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اراد ارادہ اکر ابینسا جب آپ سفر پر تشریف لے جانا چاہتے تو اپنی ازواج کے درمیان کرا اندازی کرتے تھے کہ کسے اس سفر میں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جس کا نام قرآن میں نکلا تھا اسے سفر میں ساتھ ہونے کی سعادت بخشی جاتی تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو شوہر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور بیویاں ہوں متحرات جیسی ادھر بھی محبت ادھر بھی محبت دوروں طرف محبت ہر بیوی کی خواہش کہ خدمت کی سعادت مجھے ملے اور اللہ کے نبی کی طبیعت ایسی کہ کسی کی دل شکنی اور کسی کی دل آزاری وہ گوارا نہیں تھی چنانچہ آپ قرہ اندازی کرتے جس کا نام قرہ میں نکل آتا اسے سفر میں ساتھ لے جاتے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ثبوت حق کے لیے پورا جائز نہیں ہے اظہار حق کے لیے اندازی یہ جائز ہے ثبوت حق کے لیے پورا اندازی جائز نہیں اظہار حق کے لیے پورا اندازی جائز ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر اگر ایک مکان کے بارے میں دو شخصوں کا جھگڑا ہے ایک کہتے مکان میرا اور دوسرا کہتے ہیں کہ مکان میرا اور دونوں کے پاس کوئی گواہ اور دلیل موجود نہیں بس دعویٰ ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا کردازی کر لیتے ہیں جس کا نام نکل آیا اسے مکان دے دیا جائے گا کیونکہ یہ جو کر اندازی ہوگی یہ ثبوت حق کے لیے ہوگی حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ زید کا حق ہے بکر کا حق نہیں تو یہ تو جائز نہیں یہ قرآن جائز نہیں البتہ اظہار حق کے لیے اور تقسیم میں عدل کے لیے قرآن اندازی جائز ہے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک مکان دو بھائیوں میں مشترک ہے میراث تقسیم کی گئی دایا حصہ ایک کو ملا اور بایاں دو حصوں میں اس مکان کو تقسیم کیا گیا دائیں حصہ اور بائیں حصہ اب مثال کے طور پر دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ دایا حصہ مجھے مل جائے اور بایاں دوسرے کو مل جائے اب ہم قرآندازی کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے جس کا نام نکلایا اسے دائیں دے دیا جائے گا اور دوسرے کو بایاں مل جائے گا حق دونوں کا ہے لیکن تقسیم میں عدل رکھنے کے لیے ہم نے قرآن اندازی کی یا جیسے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اناج اور غلہ وغیرہ کچھ ڈھیریوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور قرآن نکالتے ہیں جس کا نام نکلایا اسے یہ ڈھیری دے دی, دی جائے گی ہے برابر سب اور حق سب میں ہے لیکن ایک کا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ ڈیری میں مل جائے دوسرے کا دل چاہتا ہے وہ مل جائے تو اب تقسیم میں عدل کے لیے یہ قرآن کیا جا رہا ہے تو یہ جائز لیکن ابتدا کسی کا حق ثابت کرنے کے لیے اندازی کرنا یہ جائز نہیں ہے تو فرمایا کہ مما کم تلد امر نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے اکلا مہم جب وہ اپنے قلم اپنے تیر ڈال رہے تھے مریما کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا مریم کی پرورش کرے گا مریم کی نگہداشت اور حفاظت کرے گا مما کن تلد اس یخ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ہو سکتا ہے جھگڑا اس بات پر بھی ہو کہ کچھ کہہ رہے کہ مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیے کر لیا جائے اور کچھ کہہ رہے نہیں نہیں قبول کے رہے گا اس لیے کہ دستور یہ تھا کہ لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا تو گویا کہ دو جھگڑے ہو گئے ایک تو یہ کہ مریم کو حکل سلیمانی کی خدمت کے لیے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے اور دوسرا جھگڑا اس بات پر کہ مریم کی کفالت اور پرورش کون کرے تو اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے جب ان میں یہ اختلاف ہو رہا تھا لہذا آپ کی زبان سے اس واقعے کا صحت اور صداقت سے بیان ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ میرے نبی ہیں موجود نہیں تھے اور آپ بیان کر رہے ہیں سال ہر سال پہلے واقعہ پیش آیا ہے اور آپ پوری صحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں قالت یا مریم ان اللہ کی بھی کالی متم مین یاد کیجیے اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی اپنے ایک کلمے کی اللہ خوشخبری دیتا ہے یہ جو کہا بھی کالی من اللہ کے کلمے کی خوشخبری اس بنا پر ہے تو عیسائی اسلام کو کہا جاتا ہے کلیمت اللہ دوسری جگہ چھٹے پارے میں اللہ نے یہ فرمایا کلیمت اللہ اللہ کا کلمہ بعض لوگوں کو اس سے اجتماع ہو گیا اور انہوں نے قلیمت اللہ سے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا حالانکہ کلیمت اللہ جو حضرت عیسا علیہ اسلام کو کہا گیا تو اس بنا پر کہ عیسا علیہ اسلام کی ولادت براہ راست اللہ کے کلمہ اور اللہ کے حکم سے ہوئی مرد اور عورت کے اختلاف کی طرح سے نہیں ہوئی اور یہ سن لے کہ براہ راست اللہ کے کلمے اور اللہ کے حکم سے صرف حضرت عیسیٰ کی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں جن کی تخلیق وہ اللہ کے کلمے سے ہوئی ہے جن کو وجود اللہ کے حکم سے ملا ہے بغیر ظہری اسباب کے بے شمار چیزیں ہیں جو عربی زبان کا کچھ ذوق رکھتے ہوں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کالیمہ تین نکرا استعمال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بے شمار کلمات میں سے ایک کلمہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کلمہ ہے بلکہ بے شمار کلمات میں سے ایک کلمہ حضرت عیسا علیہ اسلام بھی ہے تو کلیمت اللہ کا مطلب کہ آپ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے براہ راست اور طبعی طریقے کے بغیر آپ کو وجود ملا اصل واقع جو انجیل وغیرہ میں آتے ہے کہ حیث مریم کی منگنی ہو چکی تھی آلے داود کے ایک نوجوان یوسف کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی اور اس وقت بنی اسرائیل کے ہاں یہود کے ہاں منگنی کا حکم وہی تھا جو ہمارے ہاں عقد نکاح کا ہے لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی منگنی ہو چکی تھی مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رخصتی سے قبل ہی حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور السلام کی ولادت ہو گئی تو اللہ نے آپ نے فرمایا کہ کلیمت اللہ آپ میرے کلمہ ہیں فرشتوں نے خوشخبری دی اے مریم تجھے خوشخبری ہو اللہ کے ایک کلمے کی اسمہ المسیح ای سب مریم اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم تین چیزیں ذکر فرمیا اللہ نے حیث عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ان کا نام بھی ان کی کنیت بھی مسیح عیسی ابن مریم مسیحی سے علیہ اسلام کا لقب تھا عیسی ان کا نام تھا اور ابن مریم ان کی کنیت مریم کے بیٹے بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ جانے والا نبی آنے والے نبی کے سر پر تیل لگاتا تھا مسا کرتا مسا کا ہوتا ہے ملنا ہاتھ پھیرنا تو جانے والا نبی جو دنیا سے جا رہا ہوتا وہ اپنے جانشین کے سر پر تیل ملتا تھا سر پر ہاتھ پھیرتا جو اس بات کی علامت ہوتی کہ میرے بعد یہ نبی ہوگا پھر بادشاہوں نے بھی یہی روایت چل نکلی کہ ایک بادشاہ جب کسی کو اپنا جانشین مقرر کرتا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تیل لگاتا تو اصل تو مسئلہ یہ تھا جانے والا نبی نئے نبی کے سر پر ہاتھ پھیرتا یا بادشاہ اپنا جانشین مقرر کرتا تو اس کے ہاتھ پر اس کے سر پر تیل لگاتا اور ہاتھ پھیرتا اور پھر مسیح کا لفظ مبارک کے معنی میں استعمال ہونے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت دی اتنی عزت دی کہ جیسے بادشاہوں کو عزت ملتی ہے بارہ سال کی عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے باز کہنا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت تھی وہ جوش تھا تبلیغ کا تبلیغ ایک دوش تھا چنانچہ آپ انجیل اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ اس علیہ السلام کے عجیب فکر انگیز بصیرت افروز اور ہلا دینے والے واز آپ کو ملیں گے دوش تھا ایک دعوت کا دین کی دعوت کا بائبل کی طرف دعوت کا اللہ کی طرف دعوت کا ایک دوش تھا بارہ سال کی عمر سے انہوں نے یہ دانت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور جہاں وہ بات شروع کرتے تو انسانوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے بہت بڑا مجمع جمع ہوتا جہاں وہ جاتے آپ کے ساتھ ساتھ لوگ جلوس کی شکل میں تو وہ عزت ملی جو بادشاہوں کو عزت ملتی تھی تو اس لیے ان کو لقب دیا گیا مسیح کا مبارک جیسے گویا کہ ایک بادشاہ بنتا تھا تو اسے مسیح کہا جاتا تھا تو ہے تو عیسیٰ علیہ اسلام کو بادشاہوں جیسی عزت ملی اور نبی تو تھے ہی تو فرمایا کہ اسمہ المسیح اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم وجی ہن سنیا بل آخرتی وہ معزز ہے دنیا اور آخرت میں دنیا میں بھی معزز اور آخرت میں بھی معزز قرآن اصل حقائق بیان کرتا ہے اصل حقائ نبی توہین نے کی اور نہ کسی کا مقام اس کے اصل مقام سے بڑھایا چاہے وہ محمد رسول اللہ ہی کیوں نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سب کا اصل مقام بیان کیا آپ تورات اٹھا کر دیکھیں